وسلم الحمد للہ ہم فقر اور فقرا کے فضائل مشکات شدید سے سماعت فرما رہے ہیں آج ان اللہ یہ چیپٹر ہمارا مکمل ہو جائے گا اور امید کبھی ہے کہ نیکسٹ باب بھی شروع ہو جائے گا ان شاء اللہ حضرت سید ابو عبد الرحمن حبلی ربی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن امر رضی اللہ تعالی عنہما کو سنا ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا ہم فکر مہاجرین سے نہیں ہیں تو اس سے حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ کیا تیری بیوی بی ہے جس کی طرف تو رجوع کرے وہ بولا کہ م... ہے فرمایا کیا تیرے پاس گھر ہے جس میں نور ہے بولا کہ جی فرمایا کب تو تو امیروں میں سے ہے تو وہ بولا کہ فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس غلام بھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر تو, تو بادشاہوں سے ہے تو یہ مہاجرین فکرا جو ہیں ان کے چونکہ فضائل بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے یہ صحابہ کرام سے پوچھا بھی کرتے تھے لوگ اور ان کی بارگاہ میں آ کر فقر کے بارے میں جو ہے وہ سوال بھی کیا کرتے تھے اپنے عمل کو بڑھانے کے لیے کہ کیا ہم فقیروں میں سے ہیں یا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فضائل فقراء کے اور فقر کے بیان فرمائے ہیں تو کیا ہمیں ان سے حصہ ملے گا یا نہیں تو جن فقراء کے متعلق سرکار نے خبر دی ہے کہ وہ امیروں سے پانچ سو برس پہلے جنت میں جائیں گے تو سائل کا مطلب یہ تھا کہ کیا میں بھی ان فقرہ میں سے ہوں اور جو بشارتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے لیے دی ہیں کہ تو کیا میں ان مہاجرین میں سے ہوں مجھ میں یہ دونوں وصف جمع ہیں یا نہیں تو اب ان سے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی ہو رہے ہیں وہ سوالات فرماتے رہے کہ تیرے پاس بیوی بی ہے اپنا گھر ہے یا نہیں یعنی ان فقرہ مہاجرین کے پاس نہ بیوی بی تھی جیسے یہ صفحہ والے عام طور پر کہ وہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ نہ نفکے کا معاملہ ہوتا تو بیویاں ظاہر تھی نہیں نہ, نہ رہنے کا مکان تھا اور اس فقر و فاقے پر وہ کانے تھے تو, تو ان تو تو ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے تو تو شادی شدہ ہے بیوی بھی ہے اور اپنا گھر بھی ہے تو ان فقرا صحابہ کے برابر تو نہیں ہو سکتا یعنی ان صفہ والوں کی طرح تو نہیں ہو سکتا درجے ان کے بھی بڑے ہوں گے لیکن بہرحال ان درجوں کو تو نہیں جو ہے وہ پہنچ سکتا مراد یہ ہے اور جب غلام کے بارے میں آیا کہ تیرے پاس غلام بھی ہے تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ پھر تو تو بادشاہوں میں سے ہے یعنی تیرے پاس تو غلام بھی ہے حضرت سید عبدالرحمن کہتے ہیں کہ تین شخص حضرت عبداللہ ابن امر کے پاس آئے میں ان کے پاس تھا تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم ہم کسی قدرت نہیں رکھتے نہ خرچے پر نہ گھوڑے پر نہ اور سامان پر تو آپ نے ان سے فرمایا تم جو چاہو اگر چاہو تو ہمارے پاس پھر آنا ہم تم کو وہ دیں گے جو اللہ نے تمہارے لیے میسر فرمایا اگر چاہو تو ہم تمہاری حالت کا ذکر بادشاہ سے کریں اگر چاہو صبر کرو کیونکہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن مہاجر فقراء جنت میں امیروں سے چالیس سال پہلے پہنچیں گے تو وہ بولے کہ ہم صبر کریں گے کچھ نہ مانگیں گے اللہ اکبر یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اس میں دیکھیے کہ تین اشخاص رحمت کاؤنین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے تو حضرت سیدنا عبد الرحمان ردی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے پاس اس وقت موجود تھا تو ان آنے والوں کے نام معلوم نہیں ہو سکے اور غالباً یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے اور وہ حضرات جو تینوں آئے تھے حضرت سیدنا عبداللہ ابن امر رضی اللہ تعالی عنہما سے کچھ مانگنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم ہم کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے نہ خرچہ نہ گھوڑا نہ سامان کسی چیز پر نہیں اور مطلب نہ نقد رقم ہے نہ دینار ہے نہ گھوڑا ہے نہ متا ہے کوئی سامان نہیں جسے فروخت کر کے گزارا کر لیا جائے تو ان لوگوں نے اپنی فقیری تو بیان کر دی صراحتن سوال نہ کیا یہ بھی مانگنے کا ایک طریقہ ہے یہ مانگنے کے تین طریقے ہیں صراحتن مانگنا ہمیں یہ دے دو اپنی فقیری بیان کرنا سامنے والے کی سخاوت بیان کر کے اس کے بال بچوں کو دعائے دے آخری طریقہ بہت کامیاب ہے اس طرح کچھ نہ کچھ تو ضرور مل جاتا ہے تو اس لیے درود پڑنا بہترین دعا ہے اگر کوئی شخص ساری دعائیں چھوڑ کر صرف درود پڑا کرے ان دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ پائے گا دعا میں درود پاک میں کیا ہوتا ہے اللہ عمد صلی علی محمد اے اللہ تو محبوب پر درود بیج تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ گھر والوں کا خیر چاہتے ہوئے ان کی بلائی کا ذکر کرنے والا سائل جب سب کچھ پا جاتا ہے تو ہم جب رب کی بارگاہ میں اپنے محبوب علیہ سلط و سلام کے لیے عرض کرتے ہیں کہ یا رب کریم تو اپنے محبوب علیہ سلام پر درود و سلام جو ہے اس کے تحفے نچاور فرما اپنے محبوب پر درود بیج رحمت نازل فرما تو دنیا اور آخرت کا سب کچھ مل جائے گا تو بہرحال ان تین اشخاص نے اس طرح آ کر ان صحابی رسول کی بارگاہ میں عرض کیا تو آپ نے ان سے ارشاد فرما، تم جو چاہو یعنی جو تم چاہو میں وہ کروں گا اب کیا, کیا چاہو کس کس چیز میں ان کو جو ہے وہ اختیار دیا گیا وہ باتیں فرما رہے ہیں کہ اگر چاہو تو ہمارے پاس پھر آنا ہم تم کو وہ دیں گے جو اللہ نے تمہارے لیے میسر فرمایا یعنی ابھی تو ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے پھر کسی اور وقت آنا انشاءاللہ جو ممکن ہوگا ہم تم کو دیں گے تو حضرات صاحبہ بہت سخی ہوتے تھے اور پھر دوسری بات فرمائی اگر چاہو تو ہم تمہاری حالت کا ذکر بادشاہ سے کریں یہاں بادشاہ سے مراد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہوں ہیں اس وقت ظاہر ہے کہ وہی بادشاہ تھے اور آپ کی ثقافت اور امیر ضرب المثل بن چکی تھی حضرات اہل بیت اطہار خصوصاً حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہوں کو بیک وقت پانچ پانچ لاکھ دینار نظرانہ یہ دیا کرتے تھے ان کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے تو ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم تمہاری سفارش جو ہے امیر معاویہ سے کر دیں وہ تم کو بیت المال سے مالا مال کر دیں یا تم کو کسی محکمے میں ملازم رکھ لیں مطلب تمہاری ترکیب کچھ نہ کچھ ہو جائے گی اور پھر یہ بھی تیسری بات ارشاد فرما دی اگر چاہو تو صبر کرو اگر چاہو تو صبر کرو اس طرح کہ نہ ہم سے مانگو نہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خزانے سے کچھ لو اپنی اس فقیری پر راضی رہو اپنے ہاتھ کی کمائی سے گزارا کرو صبر یا توکل کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے غیبی بھی دسترخوان کا انتظار کرتا رہے رب تعالی نے ہاتھ باؤں دیے ہیں کمانے کے ان سے مال اور اعمال دونوں کماؤ تو فرمایا اگر چاہو تو صبر کرو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 عمرہ مہاجرین سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے تو دوسرے امیروں سے تو بہت ہی پہلے چلے جائیں گے غالباً یہ لوگ کسی اور جگہ کے مہاجر تھے مکہ سے ہجرت و فتح مکہ کے بعد ختم ہو چکی تھی اور مہاجرین مکہ حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافتوں میں مالا مال ہو چکے تھے یہ لوگ کسی اور کافر ملک کے مہاجر ہوں گے اللہ تعالی عالم بہرحال فرمایا کہ چاہو تو صبر کرو تو وہ بولے صبر کریں گے کچھ نہ مانگیں گے یعنی ہم اب نہ تو آپ سے کچھ مانگیں گے نہ بادشاہ اسلام سے نہ کسی اور سے ہم اس فرمان عالی شان پر عمل کر کے اپنے کمائی پر کناعت کریں گے تاکہ قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے عالی شان میں اثر ہے ان فرمانوں کے اثر سے ہی آج ایمان عرفان شریعت طریقت کی بقا ہے تو وہ کہنے لگے کہ اب ہم کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو حضرت سیدنا عبداللہ ابن تعالی عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اس حالت میں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور مہاجرین فقراء کا ایک حلقہ لگا تھا میں اس میں بیٹھا تھا کہ اچانک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور ان کی طرف ہی بیٹھے تو میں بھی انہیں کی طرف بیٹھ گیا اٹھ گیا ان کی طرف چلا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ فقراء مہاجرین اس کی خوشی منائیں جو ان کے چہروں کو کھلا دے کہ وہ جنت میں امیروں سے چالیس سال پہلے جائیں گے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے رنگ دیکھے چمک سے کھل گئے تھے سیدنا عبداللہ ابن امر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ حتا کہ میں نے آرزو کی کہ میں ان کے ساتھ یا ان میں سے ہو جاؤں یہ دارمی شریف کی حدیث آپ نے سماعت فرمائی ہے اس میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن امر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مسجد میں میں بیٹھا ہوا تھا مہاجرین فقراء کا ایک ہلکا لگا ہوا تھا اس میں میں موجود تھا یعنی فقراء مہاجرین حلقہ بنائے بیٹھے تھے یاد رکھیں کہ مسجد میں نماز کے انتظار میں صفے بنا کر بیٹھنا چاہیے اس صورت میں حلقے بنانا جو ہے مطلب ظاہر ہے کہ وہ ذکر یا تلاوت قرآن کے لیے حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے نمازی لوگ مقربین فرشتوں کی مثل ہونے میں مقرب فرشتے صف بستہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ذاکرین لوگ جنتی لوگوں کے مشابہ ہیں جنتی لوگ ہلکے بنا کر بیٹھا کریں گے اور مطلب یہ حضرات ذکر یا علمی باتیں کر رہے تھے اس لیے وہ ہلکا بنائے بیٹھے تھے کہ اچانک نبی، کریم علیہ السلام تشریف لائے تو سرکار علیہ السلام ان کی طرف ہی بیٹھے میں بھی ان کی طرف اٹھ گیا یعنی میں تو مسجد کے اور کنارے پر تھا وہ حضرات دوسرے کنارے پر تو سرکار علیہ السلام میرے پاس تشریف نہ لائے ان کے پاس بیٹھے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فقراء مہاجرین اس کی خوشی منائیں جو ان کے چہروں کو کھلا دے یعنی ابھی تمہارے چہرے مرجائے ہوئے ہیں ہم تمہیں وہ خوشی کی خبر سناتے ہیں جس سے تمہارے چہرے خوشی سے کھل جائیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ خوشخبری سنائی کہ وہ جنت میں امیروں سے چالیس سال پہلے جائیں گے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے رنگ دیکھے چمک سے کھل گئے تھے کھل اٹھے تھے تو سیدنا عبداللہ ابن امر فرماتے ہیں کہ حتّہ کہ میں نے آرزو کی کہ میں ان کے ساتھ یا ان میں سے ہو جاؤں یعنی ہمیشہ ان فقراء میں سے ہی رہوں کبھی امیر نہ بنوں تو اللہ تبارک کا بتا کے صدقے ہماری بخش فرمائے ہماری مغفرت فرمائے حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا مجھے میرے محبوب نے سات چیزوں کا حکم دیا مجھے مسکینوں سے محبت اور ان سے قرب کا حکم دیا ہے اور مجھے حکم دیا کہ اپنے سے ادنا کو دیکھو اور اپنے سے اوپر کو نہ دیکھو اور مجھے حکم دیا کہ فرشتوں کو جوڑوں اگر مادر چاہتا ہوں فرمایا کہ مجھے حکم دیا کہ رشتوں کو جوڑوں اگرچہ وہ رشتہ دور کا ہو اور مجھے حکم دیا کہ کسی سے کچھ نہ مانگوں اور مجھے حکم دیا کہ حق بات کہوں اگرچہ کڑوی ہو اور مجھے حکم دیا کہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں اور مجھے حکم دیا کہ یہ زیادہ کہا کروں نہیں ہے طاقت اور ناقوت مگر اللہ سے کیونکہ یہ عرش کے نیچے کا خزانہ ہے لا حول ولا إلا اس کی جو ہے وہ ترغیب ارشاد فرمائی تو سیدنا عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے محبوب نے محبوب سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں خلیل وہ جس کی محبت دل کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائے اور مطلب ظاہر ہے کہ خلیل کے بہت معنی ہیں یہاں بمعینہ محبوب ہے یعنی میرے محبوب نے مجھے سات چیزوں کا حکم دیا یہ حکم ظاہر ہے کہ استحبابی ہے اور سارے مسلمانوں کو ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی معرفت ہمیں پہنچا ہے ہو سکتا ہے کہ حکم وجوبی ہو سیدنا ابو ذر کے لیے خاص ہو وجوبی حکم ان کے لیے خاص ہو اور ہمارے لیے بھی یہ ارشادات ہیں تو فرمایا مجھے مسکینوں سے محبت اور ان سے قرب کا حکم دیا ہے اور مجھے حکم دیا کہ اپنے سے ادنا کو دیکھوں اور اپنے سے اوپر کو نہ دیکھوں مراد یہ ہے کہ دنیاوی مالو عزت و جا میں اپنے سے کم حیثیت والوں کو دیکھوں اور دینی کاموں میں اپنے سے زیادہ کو دیکھوں اور مجھے حکم دیا کہ رشتوں کو جوڑوں اگرچہ وہ رشتہ دور کا ہو رشتوں سے مراد رشتے دار ہیں جوڑنے سے مراد ہے ان سے اچھا سلوک کرنا ان کی بدسلوکی پر نظر نہ کرنا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا برتاؤ اپنے بھائیوں سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا برتاؤ فتح مکہ کے دن قریش والوں سے کفار مکہ سے اہل مکہ سے فرمایا مجھے حکم دیا کہ کسی سے کچھ نہ مانگوں کسی سے مراد دنیا دار لوگ ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگنا ہر ایک کے لیے فخر ہے حضور کا دروازہ وہ ہے جہاں بادشاہ بھی کھ مانگتے ہیں منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے حکم دیا کہ حق بات کہوں اگرچہ کڑوی ہو یعنی اپنے متعلق اور دوسروں کے متعلق ہمیشہ حق بات کہوں. اپنا ہو کہ مان لو اپنے متعلق حق کہنا بہت مشکل ہے کڑوی سے مراد ہے اپنے پر کڑوی یا دوسرے پر کڑوی تو فرمایا حق بات کہوں اگرچہ کڑوی ہو اور مجھے حکم دیا کہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں یعنی دنیاوی وجاہت والے کا خوف مجھے حق کہنے سے نہ روکے رہے اللہ والے لوگ اگر کبھی ان کا کوئی عمل بظاہر خلافے معلوم ہو تو اعتراض کرنے میں جلدی نہ کریں۔ خلاف معمول ہو تو مطلب اعتراض کرنے میں جلدی نہ کرے بہت دفعہ ان کے بعض اعمال غلط معلوم ہوتے ہیں مگر در حقیقت بالکل درست ہوتے ہیں اور اس کی کئی مثالیں بہرال موجود ہیں تو فرمایا مجھے حکم دیا کہ یہ زیادہ کہا کروں نہیں ہے طاقت اور نہ مگر اللہ سے کیونکہ یہ عرش کے نیچے کا خزانہ ہے لاہور شریف کے بارے میں فرمایا یعنی لاہور شریف جنت کی اعلیٰ نعمت ہے جو عرش اعظم کے نیچے محفوظ ہے عرش اعظم جنت الفردوس کی چھت ہے عرش اعظم جنت الفردوس کی چھت ہے اس کی برکت سے دل کو چین روح کو خوشی نصیب ہوتی ہے اس میں بندہ اپنی قوت و طاقت سے الگ ہو کر اللہ کی قوت و طاقت پر بر بھروسہ کرتا ہے وسوسے کی بیماری کے لیے یہ عمل مجرب ہے کہ بعد نماز فجر و مغرب لاہور شریف ساتھ ساتھ بار پانی پر دم کر کے پانی پی لیا کریں انشاءاللہ یہ وسوسوں کی بیماری جاتی رہے گی تیسرے کلمے کا یہ جز ہے اور اس سے تیسرے کلمے کی عظمت بھی معلوم ہوئی حضرت سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا کی تین چیزیں پسند تھیں کھانا بیویاں خوشبو تو آپ نے دو چیزیں تو لیں اور ایک نہ پائی بیویاں اور خوشبو اور کھانا نہ پایا مطلب بالکل ظاہر حدیث ہے کہ میرے آکا علیہ السلام کو دنیا کی تین چیزیں پسند تھیں کھانا بیویاں خوشبو یعنی ان تین چیزوں سے محبت سنت ہے اپنی بیوی سے محبت تقوا کی اصل ہے جو شخص اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا وہ بدکار ہو جاتا ہے راہ راہ سے ہٹ جاتا ہے خوشبو کا تعلق, تعلق روحانیت سے ہے جس قدر روحانیت کبھی ہوگی اسی قدر خوشبو بھی پیاری ہوگی اب بھی دیکھا گیا کہ مقبول بندوں کو خوشبو پیاری ہوتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں تو پالی اور ایک نہ پائی بیویاں اور خوشبو یہ پالی مطلب کھانا نہ پایا یعنی بیویاں اور خوشبو تو بہت کثرت سے پائی مگر کھانا کسرت سے نہ پایا یہاں اصل پانی کی نفی نہیں بلکہ مبالغہ کی نفی ہے یعنی بہت زیادہ نہ کھایا اللہ اکبر حضرت سیدنا انف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تین چیزیں پیاری کی گئیں خوشبو بیویاں اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی اللہ اکبر کبیرا تو میرے آکا سلاۃ وسلام فرما رہے ہیں مجھے تین چیزیں پیاری کی گئیں یعنی ان کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی خوشبو بیویاں اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی تو معلوم ہوا کہ سرکار علیہ السلام کو نماز سے رغبت طبعی ہے اور اللہ نے ان کے صدقے سے ہم گناگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے تو نماز سے مسجد سے محبت ایمان کی علامت ہے جو آج نماز پڑتا ہے سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈ کو پا رہا ہے اور جو بے نمازی ہے وہ سوچے اب وہ کیا کر رہا ہے اللہ اللہ بہت بڑی بات ہے یاد رکھیں کہ پہلی عدیض میں بیوی خوشبو کھانے کو دنیا کی چیزیں قرار دیا گیا تھا یہاں دنیا کا لفظ نہیں کیونکہ نماز دنیا کی چیز نہیں یہ خالص دینی کام ہے جن لوگوں نے ان تینوں کو دنیاوی کاموں میں داخل کیا ہے وہ غلط ہے اس کا ثبوت عدیش شریف میں کہیں نہیں بلکہ بیویوں اور خوشبو کو دنیا فرمانا اس لیے ہے کہ ان سے تعلق دنیا میں رہتا ہے سرکار علیہ السلام کی ازواج حضور کی خوشبویں دین تھی کہ دین میں ظاہر ہے کہ مددگار تھی تو اس لیے چونکہ بیویاں ظاہر ہے قبر میں تو ساتھ نہیں جاتی ہے نہ خوشبو جاتی ہے لیکن نماز جائے گی نماز جو ہے وہ جاتی ہے تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب میٹھے بندے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا تو فرمایا کہ تم ایش پسندی سے بچنا اللہ کے بندے ایش و عشرت میں مشغول نہیں ہوتے یعنی تم یمن میں گورنر بن کر جا رہے ہو مگر حکام کسی ایش و آرام کی زندگی اختیار نہ کرنا سادی غذا سادہ لباس رکھنا تاکہ نفس موٹا اور تم غافل نہ ہو جاؤ سادہ زندگی سے انسان دینوں دنیا میں آرام سے رہتا ہے افسوس آج مسلمان یہ سبق بھول گئے ہمارے کالجوں میں فیشن پرستی زیادہ خرچ کرنا سکھایا جاتا ہے طلباء تعلیم سے فارغ ہو کر خوب فضول خرچ بن کر نکلتے ہیں پھر مہذب ڈاکو شریف بدماش بنتے ہیں نوکری مل گئی تو رشوتوں سے ملک کو ویران کرتے ہیں ان کے خرچ اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ تنخواہ سے پورا نہیں پڑتا رشوتوں سے خرچ پورا کیا جاتا ہے اگر معمولی خرچ کریں تو یہ نو بتنا ہے تو کتنی آج یونیورسٹیاں ہیں کتنے کالج ہیں جہاں سے تعلیم حاصل کر کے لوگ عاشی کے رسول بنتے ہوں جن سے مطلب ڈگریاں لے کر لوگ فدائے رسول بنتے ہوں بتائیے کوئی کالج ایسا ہو کوئی یونیورسٹی ایسی ہو ہمارے نظام تعلیم پر بھی غیروں کا قبضہ ہے اور ہم خود بھی نہیں چاہتے یعنی ہم سے مراد صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ نظام تعلیم جو ہے وہ صحیح ہو اللہ اکبر کبیرہ تو بہرحال میرے پیارے بھائیوں اللہ کے بندے ہر حال میں خصوصاً امیر یا حاکم بن کر ایش پسند نہیں ہوتے اگر حکام غافل اور عیش پسند ہو جائیں تو آیا تباہ ملک برباد ہوگا تو اسی لیے آج حالت آپ کے سامنے ہے کہ کیسی حالت ہمارے اپنے بھی ملک کی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عاشقان رسول حکمران نصیب فرمائے آمین حضرت سیدنا علی المرتضی اللہ تعالی عنہ ہو روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم رحمت مجسم شاہ بنی آدم ص اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے تھوڑے رزق پر راضی ہوگا تو اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہوگا اللہ اکبر دوبارہ سماعت فرما لیجئے میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جو اللہ کے تھوڑے رزق پر راضی ہوگا تو اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہوگا تو یاد رکھیں اللہ کی رضا دو قسم کی ہوتی ہے رضائے ازلی دوسری رضائے ابدی اللہ کی رضا ابدی ہماری رضا سے ہے جب وہ ہم سے راضی ہوتا ہے تو ہم کو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے مگر رضائے ابدی ہماری رضا کے بعد ہے پہلی رضا جو ہے رضا ابدی ہماری رضا سے پہلے ہے یہ رضاء ابدی ہماری رضا کے بعد ہے جب ہم اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں نیکیاں کر لیتے ہیں تو وہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے یہاں رضاء ابدی کا ذکر ہے اس لیے بندے کی رضا پہلے بیان ہوئی امید ہے شاء اللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو حدیث کا مطلب ظاہر ہے کہ اگر تم معمولی روزی پا کر بہت شکر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے معمولی اعمال کی بہت قدر فرمائے گا اللہ کے خزانے بے شمار بے حد اور بے حساب ہیں یہ ہمارے ملک کے خزانوں کی طرح نہیں ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے کہتی ہے جی خزانے خالی ہے یہ اللہ کا خزانہ ہے کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا رب کریم اپنے خزانہ کرم سے بخشش ورما کر ہم سب پر جو ہے وہ سکینہ نازل فرمائے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ تعالیٰ کے خزانے بے شمار مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں جو رب کے خزانوں کو شمار کر سکے الحمد ہمارا رب تو اتنا پیارا اور اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے بڑے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھوکا یا حاجت مند ہو پھر اسے لوگوں سے چھپائے تو اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر یہ ہے کہ اسے ایک سال کی حلال روزی عطا فرمائے گا دوبارہ سماج فرما لیجئے فرمایا جو بھوکا یا حاجت مند ہو پھر اسے لوگوں سے چھپائے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر یہ ہے کہ اسے ایک سال کی حلال روزی عطا فرمائے گا یا اللہ کتنا پیارا فرمان ہے ہر فرمان ہی بہت پیارا ہے بات سمجھنے کی ہے یہاں بھوک سے مراد ہے قابل برداشت بھوک جس سے ہلاکت نہ ہو اس کا چھپانا اور خود کما کر پیٹ بھرنا بہتر ہے لیکن اگر بھوک سے جان نکل رہی ہے تو اس کا ظاہر کرنا کسی سے کچھ لے کر بقدر ضرورت کھا لینا ضروری ہے اگر چھپائے گا اور بھوکا مر جائے گا تو ظاہر ہے کہ حرام موت مرے گا تو فقہا کا یہ فتوہ اس حدیث کے خلاف نہیں حدیث کی سچی فہم جو ہے وہ ضروری ہے تو یاد رکھیں کہ اپنی فقیری چھپانے والے بھی فضل ہی تاعلہ امیر ہو جاتے ہیں کبھی جلد اور کبھی دیر سے مگر فقط چھپانے پر کفایت نہ کرے کمانے کی کوشش کرے یہ سال بھر کی روزی آسمان سے نہیں برسے گی بلکہ اسباب سے ملے گی ظاہر یہ بھی اللہ نے اسباب کے تحت دینی ہے اور اللہ تعالی قادر مطلق ہو کر جب اسباب کے تحت دیتا ہے تو ہم لوگ کیوں نہ اسباب کو اپنائیں اسی لیے ہم دعا میں بھی وسیلہ مانگتے ہیں اور وسیلے سے ہی بخشے جائیں گے وسیلے سے ہی دنیا میں آتے ہیں لوگوں کے وسیلے سے ہی قبر میں پہنچیں گے وسیلے سے ہی قبر کے امتحان میں پاس ہوں گے جب سرکار علیہ السلام کو پہچانیں گے اور آقا کے وسیلے سے ان جنت میں جائیں گے ہر جگہ ہی وسیلہ ہے وسیلے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو حضرت سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ صلاحت وسلام نے فرمایا اللہ تعالی بال بچوں والے غریب مسلمان سے بہت محبت فرماتا ہے یعنی جو مومن صاحب صاحب عیال ہوں کثیر البال ہوں فقیر الحال ہوں پھر سوال سے بچیں تو وہ صاحب کمال ہے محبوب ربض جلال ہے کہ کسی سے رب کی شکایت نہیں کرتا راضی بہ رضا رہتا ہے مگر یہ عمل بہت مشکل ہے شکایت نہ کرنے سے مراد ہے کہ مطلب بیک نہیں مانگتا خام سوال نہیں کرتا روزی خود کمانے کے لیے کوشاں رہتا ہے سیدنا زید ابن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی مانگا تو ایسا پانی لایا گیا جو شہد سے مخلوط تھا فرمایا یہ بہت اچھا ہے مگر میں اللہ تعالی کو سن رہا ہوں کہ اس نے لوگوں پر ان کی خواہشات سے ایب لگایا یہ فرمایا کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے اس سے نفعے لے چکے میں ڈرتا ہوں کہ ہماری نیکیاں جلدی دے دی گئی ہوں چنانچہ آپ نے وہ پانی نہ پیا میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں دیکھیے ان خلفا راشدین کا حال جو کہ قطعی جنتی کوئی فکر ہی نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر بھی سب سے زیادہ فکر مند کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پانی مانگا پانی ایسا لایا گیا جو شہد سے مخلوط تھا یعنی سادے پانی کے بجائے شہد کا ٹھنڈا شربت لایا گیا فرمایا یہ بہت اچھا ہے مگر میں اللہ کو سن رہا ہوں یعنی اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ اس نے لوگوں پر ان کی خواہشات سے ایب لگایا یعنی اس وقت مجھے پیاز بھی ہے اور یہ شربت لذیذ بھی ہے دل پینے کو بہت چاہ رہا ہے مگر مجھے یہ آیت کریمہ یاد آ رہی ہے اللہ اکبر کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے ان سے نفرے لے چکے میں ڈرتا ہوں یاد رکھیں کہ یہ آیت کریمہ کفار کے متعلق ہے مگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اس <coughs> وقت خوف الہی حد درجے کا تاری تھا خیال فرمایا کہ اس آیت کے الفاظ عام میں ہو سکتا ہے کہ ہم بھی داخل ہو جائیں لہذا بہتر ہے کہ اس وقت یہ نہ پیوں اللہ والوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں کبھی ان پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے کبھی امید کا لہذا یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ سرکار علیہ السلام نے بلکہ حضرات صحابہ نے مرغ بٹیرے بھی ہیں تو کیفیت قلبی مختلف ہوتی ہے اللہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ ہماری نیکیاں جلدی دے دی گئی ہوں ڈرتا ہوں اس چیز سے چنانچہ آپ نے وہ پانی نہ پیا اس حالت میں یہ شربت چھوڑنا انتہائی زہد اور تقوا ہے جس پر بڑا اجر ہے اور دوسرے وقت اللہ کی نعمتیں خوب کھا کر خوب شکر کرنا عبادت ہے غرض کے صبر کا اور وقت ہے شکر کا اور وقت ہے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں ہم چھاروں سے سیر نہ ہوئے حتیٰ کہ ہم نے خیبر فتح کر لیا ہم چھہاروں سے سیر نہ ہوئے حتیٰ کہ ہم نے خیبر فتح کر لیا یعنی ہم مہاجرین صحابہ نے فتح خیبر سے پہلے بہت تنگی کی زندگی گزاری خیبر فتح ہونے پر اللہ نے ہم پر بڑی وسعت کر دی خیبر میں باغات بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے مطلب یہ فرمایا گیا تو بارال میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو الحمدللہ فقر اور فقیری کے فضائل آپ نے جماعت فرمائے یہاں پر یہ چیپٹر ختم ہو گیا ہے تو بہرحال اگلا چیپٹر جو ہے وہ امید اور ہرس کا بیان ہے امید اور ہرس باب الا والہرسی امید اور ہرس کا بیان تو اس موضوع پر انشاءاللہ چلیں کل سے ہم مطلب بیان سماعت فرمائیں گے آج بارہ اگست ہے اور تیرہ اگست کو انشاءاللہ تعالی تیرہ اگست کل ہے کل سے اس پر ہم بیان سماعت فرمائیں گے اور چودہ اگست کو انشاءاللہ تبارک و تعالی چونکہ پاکستان ڈے ہے چودہ اگست اور پاکستان ڈے میں ظاہر ہے کہ ہم لوگ خوشی مناتے ہیں اور خوشی منانی بھی چاہیے ہمارا وطن عزیز آزاد ہوا الحمدللہ تو دو رقم نفل شکرانے کے بھی پڑے ہیں کہ اللہ نے وطنِ عزیز عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آشقان رسول ہمیں عطا فرمائے آشقان رسول حکمران ہمیں عطا فرمائے آمین تو انشاءاللہ تعالی 10 منٹ کا وقفہ فرما لیں دس دس ہو رہے ہیں میں تقریباً دس بیس پر حاضر ہوتا ہوں اور پھر اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو میں کوشش کروں گا جوابات دینے کی جزاکم اللہ خیرہ انشاء اللہ تبارکہ بطالہ اور میں ان شاء حاضر ہوتا ہوں پھر ان شاء دعوت اسلامی کی ایک مدنی بہار بھی آپ کو ان شاء تعالی پیش کروں گا انشاءاللہ اللہ آپ جھوم جائیں گے جزاکم اللہ خیرہ نا شریف المادیں